حضرت سیدنا امام جافر صادق اللہ تعالی عنہ کا فرمانے عالی ہے آپ نے فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالی آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے ان کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کی اثر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور نبی اکرم شفیع معزم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں صلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و یا سجید یا سجید یا رسول اللہ کچھ اوساخ کچھ عادات کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر ان رویوں کو اپنا لیا جائے تو وہ انسان کی اقدار اس کے اخلاق اور اس کے معاشی سٹیٹس کا بالکل حال بحال کر دیتے ہیں اور انسان جو ہے یہ ذلت انحطاط اور پستی کے گہرے گڑے کے اندر گرتا چلا جاتا ہے اور کچھ عادات اور کچھ اوساف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انسان اخلاق و اقدار کی اعلی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے جس طرح مثالی معاشرہ ہے نگران مرکزی میس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاریخ حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو بچائیں یہ ہمارے آج کے موضوع کی ایک لائن ہے اپنے آپ کو بچائیں کس سے بچائیں کن کاموں سے بچائیں اس پر انشاءاللہ نگران شراء سے مدنی پھول لیں گے اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اگر آپ اپنے سے ریلیٹڈ کسی ایسے فرد کے اندر کوئی ایسی خامی دیکھنے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو نام کا تذکرہ کیے بغیر شناخت بیان کیے بغیر آپ اس کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے اندر اگر یہ یہ وقف پایا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے اس کے اندر یہ یہ بری اگر خامی ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے آپ سوال کر سکتے ہیں ان شاء اللہ آپ کے کالس کو آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اپنے آپ کو بچائیں یہ ہمارا آج کا ایک موضوع ہے اور یہ بڑا ورسٹائل موضوع ہے اس کو جی بڑا کثیر الجہاد موضوع ہے یعنی اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہیں اس موضوع کی خود کو بچائیں جی خود کو بچائیں اپنے آپ کو بچائیں خود کو بچائیں تو یہ مطلب آپ اس پہ ابتدا کہاں سے لیں گے کہ آپ ایک اللہ تبارک طالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے پاس ایک منصب بھی ہے ایک مقام و مرتبہ ہے داود اسلامی کی مرکزی اور میرے سے شدہ کے نگران ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ عزت کے طالب ہوتے ہیں ہماری عزت ہونی چاہیے ہماری شہرت ہونی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کون سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس کا اس کا ظاہر و باطن یہ جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا جائے اور لوگوں کی نظر میں بھی اس کا کوئی مقام اور مرتبہ بن جائے چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں سب سے پہلے خود کو بری لالچ سے بچائے کیونکہ عموماً لالچ جو ہے نا یہ بری لالچ یہ بہت زیادہ ہمیں نقصانات کی طرف لے کر چل رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات لالچ یعنی ہرس اس کو میں نے بری کے ساتھ وابستہ کیا ہے کیونکہ ہرس اچھی بھی ہوتی ہے نیکیوں کی ہرس اچھائی کی ہرس تو جو بری لالچ ہوتی ہے نا یہ بسا اوقات ہماری عقلوں پر غالب آ جاتی ہے اور ہمارے درست فیصلوں پر بھی غالب آ جاتی ہے اور ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں تو اس میں اگر خود کو بچانے کی بات ہے کہ ہم کن کن چیزوں کو خود کو بچائیں تو سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہی آئی کہ دنیا بھی جو بری لالچیں ہیں ہرس ہیں ان سے خود کو بچائیں تاکہ بہت سارے دھوکے بازوں سے اور فراڈ کھانے سے ہم بچ سکیں گے کوئی شخص اپنے آپ کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوگا کہ میرے اندر لالچ ہے جیسے مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں میں تو یہ بات نہیں مانوں گا کہ جی میرے اندر لالچ پایا جا رہا ہے آپ تو کسی اور بندے کی بات کر ہیں یعنی اگر سننے والا ہمیں جو بھی سن رہا ہے اگر وہ ہر سننے والا اگر یہی سوچ رہا ہو یہ میری نہیں یہ تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے میرے اندر تو لالت یا میرے اندر تو یہ بری عادت ہے لالت پر کہ یہ انسان اس وقت ریئلائز کرتا ہے جب واقعی اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یا وہ چیز نکل جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے نارمل اسے ایک صحیح اوفر لگ گئی اس کو یا اتنی اوفر لگی ہے نا اب لگتا ہے اوپر آئے گی وہ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار اتنے میں نہیں بیچنا اس کو بھی تھوڑا دباتے ہیں اس سے بہت اچھی انسپ قسم کی ایک نارمل سی مارکیٹ اوفر دے دی تھی تو نہیں یار اتنے اتنی دیے تو دس بیس لاکھ اوپر مل جائیں گے یہ کہہ کر یہ اس کو تو بھیج دیتے ہیں بعد میں پھر وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی اوفر لگے گی اچھی اوفر لگے گی اچھی آفر لگے گی اب جو بھی اوفر آ رہی ہے اسے پانچ لاکھ نیچے دس لاکھ نیچے, نیچے پندرہ لاکھ نیچے آ رہی ہے اس ٹائم وہ آپس سے بیٹھ کر اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں اللہ کہ میار ہم کر یار ہم لالچ کر گئے یار بیچ دیتے تو اچھا تھا نا تو اس سے بعدوں کا لوگوں کو نفے مل رہے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی لالچ اور ان, کے ان کی سوچ ہوتی ہے کہ بڑھ جائے گی اور اگر میں کہوں کہ اس گمان میں جو میں ابھی بیان کر ہمارے لوگوں میں ایک تعداد نے اربوں نہیں کھربوں روپے ڈبو ہیں اپنے کھربوں روپے تو شاید غلط رہی ہیں کھربوں روپے میں مجھے پتہ ہے اور میرے سننے اور دیکھنے والوں میں سے ایک تعداد ہوگی جو شاید میری اس بات کو پہچان گئی ہوگی سمجھ گئی ہوگی کہ کس طرح اس طرح کے اربوں خربوں روپے بند کے ڈوبے دوبے ہیں اور وہ زیادہ لالچ میں آ جاتے ہیں لالچ میں آ کے تو حضور یہاں تک بھی دیکھا ہے مجھے بات یاد آگی گئی بالکل کہ لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے اپنی بھینسیں بیچ دی اپنی زمین بیچ دی اور پیسہ جو ہے وہ کہیں جمع کروا دیا اور وہ جسے جو ہوتا ہے نا جی تارے کبور کی طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بالکل بعد میں کیا ہوا اب وہ بچارے زمین پر آگے ایسے لوگ بھی ہیں یہ ہوتا ہے بازو کا تو یوں خود کو ایک تو لالچ سے بچانا ہے جی اس سے ممکن ہے کہ ہم کئی جگہوں پر خود کو کئی نقصانات سے بچانے میں کامیاب, کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے دوسرا خود کو بچانے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تو اگر آپ خود کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے بے نیازی چاہیے اللہ, اکبر،, اللہ اکبر ہم اپنے آپ کو غم میں ہلکان کر دیتے ہیں جی دکھوں میں مار دیتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو دے کر اپنی چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں یعنی دوسروں کا محل دے کر اپنا جھونپڑا جلانے والا ہے نا یہ چھت سے محروم ہو جاتا ہے تو ہم جو ایک شریعت متحرہ کی خوبصورت تعلیم ہے کہ دنیا میں دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو جی یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے ہمیں کہ اگر یہ مزاج کہنے کو تو میں بھی کہہ رہا ہوں سننے کو اور سن رہے ہیں مگر اس مزاج کا اختیار کرنا جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے اور جس سے یہ نصیب ہو گیا نا سمجھیے کہ وہاں اس وقت سے اس کی خوشحالی کے اور راحتوں کے دن شروع ہو گئے سبحان اللہ، سبحان وہ خود اللہ. کو اتنی جگہوں پر بچا لے گا اتنی دھوکوں سے بچا لے گا اور اتنی خود کو ضلع سے بچا لے گا ورنہ بعد اوقات اس طرح کی چیزیں انسان کو ذلت کا منہ دکھاتی ہیں اور رسوائی کا منہ دکھاتی ہیں اب دیکھیے کہ جو لوگ لیگلی جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں لالچ میں جاتے ہیں دھوکے میں آ جاتے ہیں ان کی جھٹھی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ اچھا ان میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کو تجربات بھی ہو گئے ہوتے ہیں کوئی سمجھدار آدمی جی اگر کہتا بھی ہے کہ بھائی پہلے والوں کا کیا حال کیا گا تیرا کرے گا تو کہتا نہیں یار میرے ساتھ کیوں کرے گا یہ میں تو یوں میں تو یوں میں تو یوں تو بعض اوقات اپنی ذات میں پائی جانے والی خوش فہمی بھی ہمیں دوسروں کے آ... اس میں دام تصویر میں پھنسا دیتی ہے اور ہمیں دوسروں کے دھوکے میں لے آتی ہے تو یہاں پر چند چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں اس طور پر غور کریں اور شاید دیکھنے سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی تو یہ شاید ریئلائز کر رہی ہوگی کہ یار یہ بالکل وہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا نا اور ایسا ہو جاتا ہے اور انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے حتیٰ کہ اپنا گھر بار سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے ओ, حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے ओ, اور اپنی عزت سے بھی بعض اوقات ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور اسی طرح کی چیزوں پر جاتا ہے کہ وہی نہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر مدینہ مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول جو ہے وہ آپ نے عطا فرمائے ہیں میں ایک اور بات دیکھ رہا تھا آج کچھ ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر جو ایک بازگشت گشت ہو رہی ہوتی ہے وہ سنائی انسان کو دے ہی دیتی ہے لوگوں کا ایک ٹرینڈ بند نکلا ہے پیسے کمانے کا اور پیسے اس طریقے سے کمانے کا کہ ایک دم سے چٹکی بجے اور معاملہ جو جی ہے وہ کچھ آ جائے اور بڑی مد میں آ جائے جیسے بٹ یہ شرطیں وغیرہ جو جی ہے وہ لگاتے ہیں ادھر شرطیں لگا رہے ہیں اس بات پہ شرط لگا رہے ہیں اس پہ شرط لگا رہے ہیں اس پر شرط لگا, لگا, لگا رہے ہیں میرے اتنے اتنے آ جائیں گے کچھ سو والا سو کی شرط لگا رہا ہے والا ہزاروں کی شرط لگا رہے ہیں لاکھوں والے لاکھوں کی شرطیں لگا رہے ہیں شرطیں لگا رہے ہیں کیا فرمائیں گے اس موضوع پر کہ جو شرط لوگ لگاتے ہیں اور اس طرح جو ناجائز شرط ہوتی ہے اس پر کیا فرمائیں گے جوا جو کھیلتے جو ہی؟ جو ہیں نا جی کہ وہ ٹیم جیتی تو یہ تو یہ بول پر یہ تو یہ بیٹ پر یہ تو یہ رن پر یہ تو یہ ایک ہی صبح میں نے جو بیان کیا تھا فجر کے میں جوئے پر ہی بیان کیا تھا جی اور اس طرح کی وٹس لگتی ہیں اور اب تو اس کا پورا ایک سمجھے کہ ایک ناجائز اور حرام قسم کا کاروبار ہو چکا ہے بکیز ہوتے ہیں اور وہ پورا ایک مافیا ہے جو کھیل تماشوں کو میں اپنے جوئے کا پورا ایک نظام لے کر چل رہا ہوتا ہے اور لوگ اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں اور جوئے میں تو ویسے ہی میں جوئے میں بھی اگر آپ جائیں گے نا تو ایک تو وہی وہ حرام مگر وہاں بھی لالچ ہے جو انسان کو ڈبو دیتی ہے تو جو شاید میں نے جو بنیادی بات آپ کو بتائیے نا اگر آپ لے لے کے جائیں گے نا لالچ دوسرا علم کی کمی ہے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے بھی انسان دکھا کتا ہے اب تو باقاعدہ بابوں کے پاس جاتے ہیں نمبر لینے کے لیے بابوں کے پاس جاتے ہیں یار بتاؤ کیا ہوگا کون جیتے گا کون سا نہیں بونڈ تو چلو جائز ہے بونڈ خریدنا بونڈ کا انعام یہ تو جائز ہے لیکن جو پرچیوں کے نمبر ہوتے ہیں اس طرح لوٹری کے نمبر ہوتے ہیں اس طرح اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں پھر یہ پھر الٹے سیدھے باباؤں کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں وہ بھی ہکو ہکو ٹھا کر کے وہ ان کو نمبر دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو جوئے کی طرف اور حرام کام کی طرف چلا رہے ہوتے ہیں آپ کو حیران کن باہر بتاؤں بتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ جاتے ہیں تنگ کرتے ہیں پھر وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں لب سات نے لے ابھی نمبر سات ساتھ مطلب ساتھ جی اب جا گالیاں نہیں ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سات نمبر آئے گا یہ بھی ایک ماحول چل نکلا ہے مطلب یہ سب جہالت ہے نا جہالت ہے پھر ان لوگوں کے چکروں میں پھنستے ہیں پھر کہتے ہیں جناب کہ ہمیں یہ عاملوں نے ایسا کر دیا عامل تو ایک عملیات والا ہوتا ہے یہ ایک فن ہے ایک, ایک ہنر ہے اور جالی عامل پھر پھنس جاتے ہیں آپ لوگ جالی عاملوں میں اللہ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے ان سی دی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات یہ جالی ٹائپ کے وہ بابے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر شعبتیں دکھا دیتے ہیں آپ کو اور آپ اس میں پھنس جاتے ہیں تو وہی میں کہوں گا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو اس طرح کے لوگوں سے بچیے اللہ کے نیک بندوں کی پھر بھی اتنی کمی نہیں ہے مل جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے تو ان کے کپ میں جائیے ان کے پاس بیٹھیے ان سے فائدہ اٹھائیے یہ گھر نکال دے گا تو یہ دف... آ... نوکری دلوا دے گا تو یہ بچہ بیمار ہے دوست ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے لیکن یہ دو نمبر کے باباؤں کے سے بچائیے خود کو کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا گھر تو دلہ دیتے ہیں پھر بھی آپ کے گھر میں بھی گھس پھر آپ کی بچیوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں پھر آپ سے پیسے بٹوڑتے ہیں نماز وہ ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے داڑھی منڈے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں دو دو چاچا رنگوٹیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں گلے میں مالے لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں ناتا یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارا بھی مزاج بن گیا کہ جتنا کم نہ گا اتنا پہنچا ہوا ہوگا جتنا میلا کچیلا ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا جتنی مطلب کہ وہ جتنے رنگوں کی ٹوپی پہنے گا جتنے رنگوں کا لباس پہنے گا جتنے رنگوں کی موتیاں پہنے گا موتی پہنے گا اور جتنے رنگوں کی انگوٹھیاں پہنے گا اتنا ہی یہ مطلب کے پہنچا ہوا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندے اولیا کرام کا انداز مختلف ہوتا ہے وہ شریعت و سنت کے پابند ہوتے ہیں اسلام و الدین کے پابند ہوتے ہیں ویسے بھی جس کے بال شانوں سے نیچے اور سے نیچے ہوں تو عورتوں کی مشابت کی وجہ سے عالادت نے فرمائے گا یہ حرام جو حرام کا ہوا پڑا ہوا صحیح. ہوگا نہ جو کر سکے خیر خائی خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے آپ کیوں اس طرح کے چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ عورتوں میں اس میں بھی ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں تو یہ باباؤں کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہ بابے ان کو بے پردہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سن رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک بابا ہوتا ہے کہ وہ, وہ میں جالی باباؤں کا کہہ رہا ہوں پھر ایک بابا ہوتا ہے کہ ہاں او صبر کر او تو چپ جا اور سوچنے دے وہ سوچنے دے پھر وہ آنکھیں بند کرے گا پھر آنکھیں کھولے گا پھر اوپر دیکھے گا تو آپ سمجھو گے کہ بابا کا انٹین آپ جڑ رہا ہے نا اور بابا کے سگنل آنے شروع ہو گئے ہاں بابا شیتان سے سگنل لے رہا ہوتا ہے یہ جالی بابا جوتے کام بھی لگا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے بھی نظام دیکھے اس کو بھی کبھی تو پھر یہ بولے گی کہ جیم بابا بولے گا جیم سے جیم سے جمشید نام ہو تو شوہر ہو گیا اچھا اس نے کیا جیم سے جتنے بھی جیم والے خاندان شوہر کا نام جیم تو سے بابا نے کہا فرمائے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ مدینہ مدینہ ہمارے پاس ایک میسج ہے کالز بھی ہیں ان کو شامل کرنے پہلے میسج لیتا ہوں یہ کہہ رہے مدن کے نمبر پر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پر جو آپ میسجز کر رہے ہیں اس میں سے منتخب میسج ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کاموں میں ملوث تھا اور اب وہ شرمندہ ہے کیا کرے توبہ کرے اور اگر جوئے جیسے گنا میں مبتلا رہا ہے مثال کے طور صبح بھی جوئے پر بیان ہوا تھا تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ تو کرے اپنے رب کے حضور جی سچی توبہ کرے کہ آئندہ جوا نہیں کھیلوں گا گناہ سے بچوں گا جی لیکن جن جن سے جوئے کا پیسہ جیتا ہے جی ان سب کو واپس کرنا پڑے گا یہ لازمی ہے ٹھیک ہے اس کی مزید شریع رہنمائی لے لیں کیا اس کے تقاضے اور ہیں نہیں تقاضے ہی یہ کہ اگر مثال کے پر جس سے اس نے جوئے کا پیسہ جیتا ہے اور جو چونکہ بہت عام ہیں اور جب جب یہ کھیل تماشے بڑھ جاتے ہیں تو جوئے کا رجحان بھی بڑھ جاتا, بڑھ جاتا, بڑھ جاتا, جاتا ہے, جاتا جی ہے جی تو اور یہ ب... بات بات پر ٹی وی پر بیٹھے بیٹھے بھی جوا کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر جتنے سے یہ جو انہوں نے کھیلا ہے اور جتنا مال جیتا ہے جن جن سے جیتا ہے ان کو یہ سارا مال ان کا واپس کریں اور اگر وہ مل جائیں تو ان سے معاف کروا لیں معاف کرتے ہوں یا پھر ان کو واپس کریں اور اگر وہ مر گئے تو ان کے وارثوں کو ڈھونڈیں ان کے وارثوں کو مال پہنچائیں اور ان کے وارثوں میں جو بالغ ہیں آلو بالغ ہیں ان سے معاف کروائیں اور نہ بالغ ملے نہ ان کا وارث، نہ مطلب وہ ملے نہ ان کا وارث ملے کچھ بھی نہیں ملتا تو اس حساب سے اتنا مال ان کی نیت سے خیرات کر دے یعنی خود اپنے پاس نہیں نہ رکھ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کال شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عاب حسین غازی خان پنجاب سے میں عرض کر رہا ہوں جناب نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے ہمارے جو بھی چیز آتی ہے مدرسہ المدینہ مقفت المدینہ مدینہ کا نام ہوتا ہے اب یہ جو سلسلہ کر رہا ہے یہ ہے مثالی معاشرہ تو میری نا کے یہ ہے اس میں مدینہ ہو سکتا ہے شامل مثالی مدنی معاشرہ تو یہی میری نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے اور میرے لیے دعا خاتمہ بالخیر مدنی ماحول میں سقامت کی دعا کی عرض ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اصل میں مثالی مدنی تو ہم نہیں کہہ سکیں گے مدنی معاشرہ ہوتا ہی وہی ہے جو مثالی معاشرہ ہے سبحان اللہ تو مثالی معاشرہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ مدنی معاشرہ بن جائے مدینہ مدینہ سبحان اللہ بہت بہت جی شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ لالچ سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے کیونکہ پہلے تو بےروزگاری اپنی زیادہ ہے روزگار ملتا نہیں ہے پھر ملے تو پھر لالچ سے بھی اپنے آپ کو پھر بچائیں تو اس کے متعلق مدنی قلت تک لیکن لالچ اپنے اندر تو آدمی رکھتا ہی ہے پھر سے کلیتن خلاصے نہیں ہو سکتی مکمل طور پر اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی لالچ کا رخ بدلا جاتا ہے ایک لالچ ہوتی ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے گنا کی طرف لے کے جاتی ہے حرام کی طرف لے کے جاتی ہے ایک لالچ ہوتی ہے جو آدمی کو اچھائی کی طرف نیکی کی طرف بھلائی کی طرف اس کو لے کر جا رہی ہے جو موتقف ہو رہے ہیں ان کو نیکیوں کی لالچ ہے وہ موتقف ہو رہے ہیں اور جو کچھ اور کام لگے ان کو اس کام کی لالچ ہوتی ہے تو یہ کلیتن لالچ سے تو گلو خلاسی نہیں ہو سکتی اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے اور رخ بدلنے کے لیے جیسا ماحول ہوگا ویسا آپ کا انداز بدلے گا تو اچھا ماحول رکھیں گے تو اچھے کاموں کے حص اور اچھے کاموں کی لالچ پیدا ہوگی رہی بات بے روزگاری کی دیکھیں روزگار لگتا ہے تو انسان اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے وہاں اتنا لالچ کا عمل دخل نہیں ہوتا مگر ہوتا یہ کہ پہلے ضرورت پوری کرنے کے لیے کماتا ہے پھر سہولتوں کے لیے کماتا ہے پھر آسائشوں کے لیے کماتا ہے پھر اپنی حوث اور اپنی خواہشات کی زیادہ تخمیل کے لیے بھی بندہ کماتا ہے تو ہرس کو سمجھنے کے لیے میری مدنی التجا ہے مقت المدینہ کی کتاب ہے ہرس نام اس کا ہرس ہے وہ لے لیں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ لالچ اور لالچ کی اقسام اور ان سے اپنے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے انشاءاللہ اس کا علم اس کتاب کے ذریعے مل جائے گا ہمارے پاس ایک میسج ہے میسج یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ دکھا کر قسمت پوچھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا احساط فرمائیں گے اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے یہ پامسٹ ٹائپ کے جو لوگوں کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں وہ کیا دکھاتے ہیں وہ توتا ہے کہ تو تیرا کیا بنے گا اس نے ایک طوطا رکھا ہوتا ہے اپنے پاس وہ توتا نکالتا ہے توتا کارڈ نکالتا ہے کارڈ نکال کر دے دیتا ہے یا وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے ہمیں اپنے رب عز و پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر توکل کرنا چاہیے اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے دعا مانگتے رہیں کہ دعا یہ بلاؤں کو ٹالتی ہے دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے تو یہ بابے جن کے پاس آپ جاتے ہیں یہ اپنا حال درست نہیں کر سکتے اس کو خود کچھ پتا نہیں اس کا طوطا اس کو چلا رہا ہوتا ہے تو جو خود ایک مطلب کہ دو, دو روپے کے توتے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور خود زندگی اسے فٹ پاتھ پہ گزار دی اور وہ مطلب کہ ایک لیپ ٹاپ لے کر آپ آج کل ماڈرن ہو گیا ہے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دل اپنا دل اس کی زندگی کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بس اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر ایسا نہ کریں وہ اپنا کو صحیح کر سکے آپ کا کیا صحیح کریں گے وہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکے وہ آپ کا کیا بدلیں گے وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ آپ کے بارے میں کیا آپ کو بتا دے گا یہ کمزور ایمان کی کمزوری ہمارے ایمان کو ضعف لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے لوگوں کے تھے۔ چڑھ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے ٹھیک ہے جی یہاں ایک سوال ہے ہمارے پاس میسج پر کال شامل کر لیتے ہیں پھر میسج کی طرف آتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں عبد الطباب اطاری دہلی ہند سے بول رہا ہوں کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ فیکٹری کے اندر لوگ گانے واجے بجاتے ہیں سمجھانے سے بھی نہیں مانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں جواب ارساد فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کا بولن کوشش کی جائے کہ اگر ایسی جگہ روزگار مل جائے جہاں پر گناہ نہ ہوتا ہو اس طرح کی صورتیں نہ ہوتی ہے تو مدینہ مدینہ اور نیکی کی دعوت وانا جاری رکھیں اور دل میں برا جانے یہی میں آپ کو عرض کروں گا اور پھر ایک حل یہ ہوتا ہے کہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لیں اور موبائل فون میں نعتوں بیان رکھ لیں اور تلاوت رکھ لیں وہ سنتے رہیں تاکہ گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے البتہ جہاں موسیقی اور گانے بج رہے ہوں ان سے بچنے کی کوشش کرنا یہ بھی واجب ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد صداحمد عاری جامع المدینہ فضائ المدینہ ماشاء اللہ و جل آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت اچھا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ ارشاد فرمائیں کہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے کیسے بچائیں اور نیکیوں کی طرف کیسے لگائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور دوسرا فارمولہ بڑا سیدھا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اچھا اور نیک بنانا چاہتے ہیں تو اچھے اور نیکوں کی صحبت میں رہیے اور اگر آپ اپنے آپ کو بری صحبت میں, آپ آپ میں رکھتے ہیں تو پھر اچھے اور نیک بننے کی تمنا صرف تمنا ہی ہے کیونکہ وہ ماحول آپ کو شاید نیکی کی طرف آنے نہیں دے گا تو اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانے کے لیے اچھائی کی طرف لانے کے لیے نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اور ان سے دوستی اور ان کا قرب ہونا یہ بے حد اور بے حد اور بے حد ضروری ہے بہترین اسلامی مدنی ماحول میں آ جائیں اور پورے پورے آ جائیں انشاء اللہ اضر گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا اور کوشش اور ایفرٹ بھی کرتے رہیں گے ان شاء اللہ جی میں گجرا سے شہباز احمد بات کر رہا ہوں پنجاب سے یہ میرا ایک سوال ہے آپ پلیز مہربانی کر کے تھوڑی رہنمائی کیجیے یہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس ڈر سے روزے نہیں رکھتا کہ میں اس کا ادب احترام نہ کر سکوں گا یا وہ اس خوف سے نماز چھوڑ دیتا ہے میں صحیح طریقے سے نماز ادا سکتا تو اسے کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے پلیز مہربانی کر دیجیے یہ نفس و شیتان کا دھوکہ ہے فرض روزے ہیں اور اس کو رکھنے رکھنے ہیں یہ کہہ کر کے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا یہ کہنا اس پر فرض حاقت نہیں کرے گا اس کو فرض روزے رکھنے ہیں یہ روزے رکھے اللہ کریم اس کو اس کے روزوں کی حفاظت کا جذبہ بھی عطا فرمانے پر خاطر ہے اور جو اس طرح کے ہیلے بانے کر کے نمازیں نہیں پڑھتے ان پر نمازیں معافی ہو جائیں گی ان کو نمازیں پانچوں وقت کی اپنے وقت میں ادا کرنی ہے فرض ادا کرنا ہے یہ نماز کے لیے اللہ کے عضور حاضر ہو جائیں اپنے فرض و واجب اور دیگر جو اس کی ضروری مسائل ہیں اس کے مطابق نماز پوری کریں اور دل لگانا قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحم و کرم پر ہے اللہ کریم اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گا آسانیاں کر دے گا مگر یہ باتیں اسے ان چیزوں سے مطلب خلاصی نہیں دلا سکتی بلکہ اگر بلا اجازت شرح رمضان کے روزے قضا کرے گا حرام کرے گا اور نماز اس طرح قضا کرے گا تب بھی حرام کرے گا اور گناہ گار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا یہاں یہ यह بات بھی ہے حضور کہ اگر کسی نے سیکھا نہیں ہے اور وہ بے عمل بھی ہے تو اس کو دگنا جو ہے وہ اس کا عذاب ملے گا کہ ایک تو اس نے سیکھا نہیں ہے دوسرا اس نے عمل بھی نہیں کیا علم نہ سیکھنے کا بھی جو فرض علم تھا علم سیکھنے کا بھی اس کو گناہ ملے گا یہاں پر ہمارے پاس ایک سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دن میں کئی بار بلا وجہ غصہ کرتا ہے اور اسے احساس بھی اس بات کا نہیں ہوتا کہ میں بلا وجہ غصہ کر رہا ہوں تو وہ اپنے آپ کو غصے سے کیسے بچائے تو غصے سے بچانے کے لیے تو بہت سارے راستے طریقے کار کتابوں میں بھی لکھے ہیں اول تو یہ کہ اپنے آپ غصے کے بارے میں یہ پڑھے کہ غصہ کس قدر یہ تباہ کن ہے اور کس قدر یہ حماقت کی طرح بندے کو لے کے جاتا ہے اور عقل پر غالب آ جاتا ہے اور غصے میں بندہ کیسی کیسی غلطیاں کرتا ہے جب غصے میں آتا ہے تو اس کا منہ ایسا بن جاتا ہے کہ اگر وہ غصے کی حالت میں اگر اس کی مووی بنا کر اس کو دکھا دی جائے تو شاید یہ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو کہے گا نہیں یہ میں نہیں ہوں میں ایسا بدصورت ہوں ہی نہیں غصہ انسان کو اس کے کردار کو بھی بدصورت بناتا ہے اس کے ظاہر کو اس کے واطین کو بھی بدصورت بناتا ہے تو یوں مطلب کہ بلا اجازت شرعی غصے میں آنا اور اس پر پھر زیادتی کرنا اس پر پھر پر ظلم کرنا غصے میں آ کر اندہ بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے تو ان تمام تر نصرتوں کو ان کی ہلاکتوں کو دیکھے بزرگ فرماتے ہیں کہ زیادہ غصہ نہ کر کہ ایسا نہ ہو کہ غصے کا اس بار کا اچھال تجھے جہانا میں گرا دے تو اپنے اندر نرمی اور وہ ایک وقار پیدا کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی میں نہ فرمانی کرتا ہوں میرا رب مجھ پر غزب نہیں فرماتا بلکہ مجھے معاف فرما دیتا ہے اگر کوئی میرے سامنے میری نافرمانی نہ کرتا ہے تو میں بھی اس کو معاف کر دوں مجھے کیا ضرورت پڑی کہ اس کی ہر بات میں میں پکڑ کرتا رہ تو اس طرح انشاءاللہ آپ اچھی سوچ رکھیں گے اور غصے کا جو گھونٹ بندہ پیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو یہ گھونٹ پینا بھی حد پسند ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے کہ غصہ آ جائے تو وزو کر لیں بیٹھا ہے تو لیٹ جائے یا جہاں پر بیٹھے ہیں غصہ آ رہا ہے اور وہاں پر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں تو آگے کی تھوڑی جگہ بدل دے وہاں سے چلا جائے تھوڑی دیر میں بندے کا مزاج نارمل ہو جاتا ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے مدینہ مدینہ جی کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگار ثباری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں مرحبا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اللہ ازل ہمارے نگرانی شورا کو سلامت رکھے اور آپ کو نظر بد سے بچائے آپ کے پیارے پیارے ملفزاد شریف سننے کو ملتے ہیں اور یہ بھی عرض ہے کہ اگر سبھی اسلامی بائی مدنی مذاکرہ استقامت کے ساتھ دیکھے تو ہمارے جو باطنی مرض ہے لالچ بگز کینا حسر تکبر وغیرہ تو باتنی امراض سے بھی ہمیں شفا ملے گا اور 26 کی آمد آمد بھی ہے نگرانی شورا کی بار میں عرض بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائے کہ ہمیں بھی چھبیسویں شریف منانے کی خوب خوب سعادت حاصل کرے آمد ہے آمد ہے میرے پیر کی آمد ہے میرے پیر کی جشن وادت ہے میرے باپا کی جشن ولادت ہے میرے دل بہ کی جشن ولادت ہے میرے پیر کی جشن ولادت ہے میرے پیارے پیارے گن شورا جو کی موری دے کامل ہے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ امیر سنت کی گنامی مجھے نصیب ہو جائے دنیا میں اور آخرت میں بھی السلام علیکم, ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بڑے ذوق اور بڑے جذبے میں لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ وہاں ما جیسے جیسے یہ چھبیس کے قریب آتی ہے ماشاءاللہ دنیا بھر میں امیر سنت سے محبت کرنے والوں کو چھبیس رمضان مبارک کا بڑا انتظار رہتا ہے کہ یہ امیر سنت کی جو ولادت ہے آپ کی برت ڈیٹ جو ہے وہ ٹوینٹی سکس رمضان ہے تو آج بیس رمضان ہے ان شاء اللہ تعالیٰ چھبیس رمضان آنے والی ہے آپ تیاری رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ چھبیس رمضان مبارک کو ہم مدنی مذاکرے کے بعد سنو تو بیان بھی ہوگا ان اللہ ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے آئیے آپ کو دکھاتے پیر اپنے مریدوں کو نورے ایمانی سے نوازتا ہے کامیر مرید کسی بھی درجے پر چلا جائے مرید مرید مرید مرید قرآن جی پر آتا نہیں تھا پیر صاحب نے سکھا دیا نماز کے لیے مسجد میں نہیں تھے پیر صاحب نے لے آئے ماں باپ کو ستا دیتے پیر صاحب نے ماں باپ کا تب بھی سکھا دیا دنیا گالیاں دیتی تھی پیر صاحب نے عزت کا تاج تاجر پر سجوا دیا اتنا سب کچھ کر دیا اب چلا پیر کو تولنے کے لیے یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا مجھے اونچائی پہ لانے والا کتنا اونچا بیٹا ہوگا پیر کی عقیدت تو محبت کے ساتھ ایسے چپکو کوئی ادھیڑے تو چیتر نکل جائے لیکن عقیدت ہمارے دل سے نہ نکلے بیٹھا رہے اس دعوت اسلامی کی کشتی کے اندر اگر تجھے کہیں اسکولے کھاتی نظر بھی آئے نا کوئی نہیں سمندر میں چلنے والے کشتیاں تو ہلتی رہتی ہیں جسے اپنے کپتان پر اعتماد ہونا وہ کود کر کہیں ڈوبا نہیں کرتے اگر دیکھی رہا ہے تو اس کے چہرے میں گم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کے نوران ایمانوں میں گم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کی خوبصورت داری میں گم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کے سیدھے میں جو دل ہے اس دل پر جو مدیسے کی تجلیات بڑھ رہی ہے اس تجلیات میں گم پیر سے کر دی ان شا اللہ قیامت کے روز بھی بھیک مانگے گا یا رسول اللہ یہ میرے غلام تھے یہ میرے مریخ تھے آقا ان پر بھی کرم فرما دیجئے پیر تو با باپا ہے اللہ ہمیں با باپ براہ راست چھبیس رمضان المبارک 21 جون بروس بدھ مدنی مذاکرے کے بعد اللہ اللہ آپ کو برک برکتیں عطا فرمائے ایک محسوسات ہوتے ہیں جس بات ہوتے ہیں کیا ابھی بھی ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ نے بات اس میں کہی کہ پیر کو تولنے چلا ہے تو یہ تولنے سے کیا مراد ہے دیکھیے پیر جو ہے نا وہ جامع شرائط ہوتا ہے چونکہ کہ اپنے موضوع بھی رکھا تو خود کو بچائیے جی تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیے جو پیر نہیں ہوتے جالی پیر ہوتے ہیں پیر ہوتا ہے نا پیر جامع شرائط ہوتا ہے جامع شرائط پیر سے کیا مراد ہے یہ میں کرتا ہوں یہ مدری چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں دیکھیں پیر تو بنانا چاہیے بے پیرا نہیں ہونا پیر جس کی پیروی کی جاتی ہے مرشید جو جس جو ہمیں رشت و ہدایت کا درس دیتا ہے اس کی چار شرطیں ہیں کہ اگر اس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں تو اس سے بیت کی جاتی ہے اس کو پیر بنایا جاتا ہے نمبر ایک عقیدہ سنی مسلمان ہوگا یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط فاسی کے معلین نہیں ہوگا اعلان یا گناہ کرنے والا نہیں ہوگا بالکل آپ کے سامنے نماز قزا کر رہا ہے اور داڑھی منڈا رہا ہے ایک مٹی سے گھٹا رہا ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی پھس کے پھانسی کے معلین ہو جاتا ہے اس کے علاوہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے چاندی کی سارے چار ماشے سے کم اور اس میں ایک پتھر لگا ہو یہ اجازت ہے اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ کی وہ انگوٹھی پہنتا ہے تو یہ ناجائز ہے ایک سے زیادہ پہنتا ہے تو بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے چند ایک چیز ہے دی پھانسی کے معلم نہ ہو بے پردگی بے پردہ عورتوں کے ساتھ بے پردگی کر رہا ہے اور اس طرح کے وہ جن چیزوں کو کوشریت منع کیا ہے وہ سارے کم ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ فارسی کا معلن نہیں ہونا چاہیے پہلی شرط کیا تھی سعید العقیدہ سنی مسلمانوں مسلمانوں اور دوسری شرط فارسی کے معلین نہ ہو تیسری شرط عالم ہو اپنی ضرورت کے مسائل کو کتب سے نکالنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو نمبر چار اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغیر کہیں منقطع ہوئے مل جاتا ہو تو میل سنت کا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا آرازت رحمتہ اللہ تعالی علیہ ان کا ان کے پیر و مرشید جو کرتے ہوتے ہوتے تھے بغیر ڈسکنیکشن یہ بغیر ڈسکنیکٹ ہوئے غس پاک تک غس پاک سے مولا علی تک اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام مت ہے جس کو شجرا کہتے ہیں تو ایسا جب آپ کو کوئی شخص ملتا ہے تو وہ جامع شرائط پیر کہلاتا ہے چار شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں دھوکا نہیں کھانا چاہیے اور اس پرفتن دور میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فاسق کے کے اس میں لے کر چلی جاتا ہے جو خود ہی بھٹکا ہوا ہوگا وہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو کیا راستہ دکھائے گا جس کے اپنے عقائد و نظریات اور اعمال خراب ہوں گے وہ کسی اور کو کیا راستہ دکھائے گا جو خود اندھیرے میں ہے وہ کسی اور کو کیا اجالے میں لائے گا تو یوں جامع شرائط پیر پر جب آپ نے مل گیا اب آپ اسے بیٹھ کرتے ہیں یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مرید بنتا ہوں میں آپ کو پیر بناتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں گا کیونکہ وہ, وہ شخص ہے جو اسے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے مطابق چلائے گا وہ اس کی رہنمائی کرے گا وہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائے گا بغیر استاد کے ہم ایک دنیا کی منزلیں نہیں کر سکتے تو یہ دین اور آخرت کی منزلیں ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو راہ خدا پر چلانے والا ایک راستہ ہوتا ہے راہ خدا پر چلنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک رہنما چاہیے ہوتا ہے کہیں گے آپ کا رہنما قرآن ہے رہنما حدیث ہے بالکل رہنما قرآن ہے ہمارا رہنما حدیث ہے مگر قرآن حدیث اور فکر کی طرف لے کر چلنے والا اور اس کے مطابق رہنمائی کرنے والا یہ پیر ہوتا ہے جو کہ عالم ہوتا ہے ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے ہمارے ظاہر و باتین کو صاف کر رہا ہوتا ہے تسکیہ نصب کر رہا ہوتا ہے اور اس, اور اس کی برکتیں یعنی کہ آپ کوئی ایسا ولی نہیں پائیں گے کہ جو کسی کا مرید نہ ہو نارملی طور پر جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا مرید بنا ہے اور وہ خود بھی پیر ہوتے تھے کامل ہوتے تھے پھر بھی کاملوں کے پاس جاتے تھے خود خواجہ غریب نواب رحمت اللہ تعالی علیہ خود کامل تھے مگر داتا گنج علی ہجویری رحمت اللہ تعالی کے دربار میں چالیس روز گزارے اور وہاں سے انہوں نے قصہ فیس کیا تو یہ بزرگوں کی پوری ہسٹری جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے ہوتا کہ یار یہ کون سی نئی باتیں لے کر آئے پرابلم یہ کہ وہ بات جو آپ کو پتا نہیں تھی آپ کے لیے نہیں ہو گئی آپ راستے میں جا رہے ہیں اب وہ پولیس والے نے پکڑا اور آپ وہ کہا کہ جناب تمہاری یہ نہیں ہے تو آپ بولے گا تم کون سا نیا قانون لے کر وہ کتنا پتا قانون تو لکھا ہوتا آپ کو نہیں پتا تھا نا ہمیں پتا نہ ہونا کسی چیز کے نہیں ہونے کی ضرورت دلیل نہیں ہے کہ یہ بات نہیں آ گئی آپ کو نہیں پتا اور آپ کو اور ہم کو نہیں پتا ہوتا آپ اور ہم کتنی دفعہ اس لائن میں گئے بھائی ہم نے کتنا معلومات حاصل کی ہے تو نہیں عموماً ہمیں معلوم ہوتی، معلومات ہوتی ہے تو بیت ہو جائیں پیر بنا لیں اور پیر بنانے کے بعد اس کے پاس پیچھے چلیں اب جب آپ نے پیر بنا لیا ہے نا اب اس کو دیکھیں اس کے عمل کو اس کے عمل کو دیکھا, دیکھنا ہے عمل کرنے کے لیے نہ کہ تفتیش کرنے کے لیے پیر کے عمل کی تکلیف کی جاتی ہے پیر کے عمل کی تفتیش نہیں کی جاتی ہے۔ پیر کے عمل کو تولا نہیں جاتا کہ یہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے جب آپ نے رہنما بنا لیا آپ نے اس کو اپنا مطلب کے آئیڈیل بنا لیا اور آپ نے کہا کہ میں اس کے پیچھے چلوں گا تو اب اب چل پڑیں اب آپ اپنی اس پر بار بار سوچتے رہیں گے نا کیونکہ پیر پر دل میں بھی اعتراض کرنے والا یہ فلا نہیں پاتا بھلا ہی نہیں پاتا یہ علاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑی سراد کے ساتھ لکھا ہے ہو ہے شاید ہماری یہ باتیں کئیوں کی سمجھ میں نہ آئے نہیں آتی سمجھ میں جس سے پی نیوز کو کیا پتا کہ یہ عشقہ اور محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے اور اولیاء کرام و بزرگ نے دین کی سیرتیں اس نظریے پر اور اس طریقے کے اوپر چلی ہیں یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو آج بیان کیا جا رہا ہے اب میڈیا کا دور ہے جو پہلے میڈیا کے دور نہیں تھا تو لوگ اندر آتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے اختتار فیس کرتے تھے آج میڈیا کا دور ہے ہر آدمی ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا اور اس کے لیے نہیں بات ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے جھٹکا تھا یہ کیا بات لے کر آ گئے آپ آئے ہم وہ کتابیں کھول کر بتائیں گے اور یہ جو بیت ہوتی ہے نا یہ بیت جو ہے سور فتح میں بیت رضوان کا بیان ہے سورہ فتح پاک میں بیت رضوان کا بیان ہے اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علی مرجوان سے بیت کی تھی اور صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کرنے پر بیت کی تھی مفسرین قرآن کریم کی تفریح لکھنے میں لکھتے ہیں کہ آج کی بیعت اس بیت کو زندہ کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہے تو بیعت یہ نئی چیز نہیں ہے بہت پر بیعت کا مطلب لکھ جانا ہے جس پر ہم بیت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادے اور اپنی خواہشات آپ کے ہاتھوں بیچ دی ہیں اب آپ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلائیں یہ بہت سمپل سی بات ہے اب اس میں کیا نقصان ہے اب بول دو کہ میں فلاں بزرگ سے میں نے بیعت کی میں نے امیر سنت سے الحمد روزانہ بیعت ہوتی ہے امیر سنت براہ راست سلسلے میں بیت کرواتے ہیں تو میں نے ان سے بیعت کی ہے آپ نے بیعت کر لی آپ کا کیا گیا چلو میں آپ سے پوچھتا آپ کا کیا گیا آپ کو اس بیعت ہو جانے کے بعد آپ کو فرق نہ محسوس ہو تو مجھے کہیے گا خود بھی بیت کریں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ترکیب دیں کہ چلو بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں چلو آپ بھی آ جائیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم دھورا دو ہم بھی ان کے بیت مریض بن جاتے ہیں کیونکہ یہ پورا سلسلہ ہے کامل سے کامل کامل سے کامل دنیا میں بھی انسان تعلقات بناتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے یہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان سے اب اللہ تعلق قائم کر لے تعلق چھوڑ لے یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں یہ قیامت میں بھی کام آتے ہیں قبر میں بھی کام آتے ہیں اور یہ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں عین اسلام دین اور شریعت کے مطابق اور مطلوب شرح ہیں تو اس پر خالی اعتراض نہ کریں اور عقل کے گھورے نہ دہرائیں میں نے کہا نا کہ سوچنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں نفا نقصان دونوں ہو جہاں نفا ہی نفا وہاں سوچنا کیسا صحیح یہ سوال ہے اسلامی بھائی تو اپنے آپ کو سگے تار کہہ لیتے ہیں اور اسلامی بھائی نے کیا کہ پتا نہیں یہ ایک اور سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ امیر کے ساتھ جو مدنی ملا ہے یہ کون ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگ نیک بن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے وہی میں نے کی نا کہ اس طرح کی پہچان ہوتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی کی پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا یہ دیکھو بازار میں کیسا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کسی کے معاملے میں گواہی دینے کہ اس کو اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی صفائی پیش کرنا چاہے تو ایک آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مطلب تم نے اس کے ساتھ یہ کیا تم اس کے ساتھ یہ کیا تم نے اس کے ساتھ یہ کیا ان سے چار پانچ سوال کیے کہا نہیں کیا وہ تمہارا پڑوسی ہے کہا نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے تو نے اسے اس اچھی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا بولا ہاں آپ نے فرمایا جا تو اس کو نہیں پہچانتا صحیح تو پہچاننے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ نمازی ہے اور سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کا معاشرتی رویہ معاشرتی انداز کیا ہے بازار میں کیا ہے اس کی دیانت اس کی سچائی اس کی ایمانداری یہ سب بھی بہت میٹر کرتی ہے کسی انسان کی شخصیت کو پرکھنے میں ٹھیک ہے جی یہ سوال ہے کہہ رہے ہیں کہ عمران طارف صاحب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ایک مرتبہ مسکرات تو دیں ذرا ابھی پیر کا تذکرہ کر رہا تھا تو مسکرہ ہی رہا تھا سبحان اللہ لاہور سے میسج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کی بد روکی سے شوہر کس طرح اپنے آپ کو بچائے دعا کرے صبر کرے اور ایک حقیمانہ انداز میں اس کی تربیت کرے اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو ہی جائے گا صحیح آ, ایک اور سوال ہے ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہن میں اگر ہر وقت طرح طرح کے وساوس آتے رہیں تو اپنے نے آپ کو اس سے کیسے بچایا اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا کہ امیل سنت کے پاس یہ مدنی منہ ہے یہ کون ہے کون ہے تو یہ مدنی منہ یہ امیل سنت کا رضائی پوتے بھی ہیں دودھ پوتے دودھ کے رشتے پر اور ہمارے اسلامی بھائی علی رضا یہ ان کے بیٹے ہیں ان کا نام حسن رضا اطاری ہے ماشاءاللہ یہ کہہ سکتے پابندی کے ساتھ ابیل سنت کے پاس آتے ہیں اللہ تعالی ان کو نظر بس سے بچا آپ دعا کریں کہہ دیجیے ماشاء اللہ, اللہ علی الحبیب صلی اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ وسوسوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وسوسوں پہ دھیان ہی نہ دے اور لاہور شریف پڑھتا رہے سور ناس کی تلاوت کرتا رہے اور روز بلّہ مین شعیطان الرجیم پڑھے خود کو باوضو رکھے انشاءاللہ شاء اللہ وسوسوں سے بچتا رہے گا اور اگر باتھ روم میں زیادہ وقت گزارتا ہے تو باتھ روم میں ضرورت کے لیے بس جتنی ضرورت ہے اتنا وقت گزار کے باہر آ جائے باتھ روم میں بھی زیادہ ود گزارنے سے وسوسوں کا شکار بن جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹ کرنے کے بعد اگر پیر صاحب کی پیروی نہ کی جائے تو بیٹھ ٹوٹ جاتی ہے بیت ٹوٹتی ہے پیر سے اعتقاد کے فسک ہونے سے اس طرح بیت نہیں ٹوٹتی ٹھیک ہے پیر صاحب سے اس نے ارادہ کیا وعدہ کیا اور اس ٹائم پر وہ سچی کہہ رہا ہے اس کی نیت ہے ورنہ تو وہ خود ہی جھوٹا ہو جائے گا تو اب نہیں ہوا عمل تو ٹھیک ہے وہ پیر بنایا ہے کہ وہ تو صحیح ہونے کے لیے تو پیر بنایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے دامن سے لگے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن صحیح ہو جائیں گے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ ایک اور ہمارے پاس سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پیر بنا لیا ہو اور اسے یہ شرائط وغیرہ معلوم نہ ہو بعد میں پتا چلے کہ یہ پیر تو مطلب ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اب کیا کریں اس کی بیت ہی نہیں ہوئی نا ٹھیک ہے اس کی بیت ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ موری دہی نہیں کسی کا جامع شرائط پیر سے بیت کر لیں ٹھیک ہے جی. شامل کرتے میرا نام محمد عمران علی ہے میں لہور سے بات کر رہا ہوں پنجاب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی تکر جو ہے نا میری عمر ستائیس سال ہے میں نے قرآن پاک نہیں پڑا ٹھیک ہے کر کے مسئلے مسائل کی وجہ سے تو میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے گزارش ہے کہ مجھے فی بتایا جائے کہ میں کیا کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کریم آپ کی مشکلات میں آپ پر رحمت کی نظر فرمائے میری مدنی التیجہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری اشرے کا ارتکاف کر لیں ان شاء اللہ آپ کی یہ جو تمنا ہے کہ میں کچھ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں میرے رب نے چاہا تو آپ کو اس میں صحیح راستہ بھی نظر آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ شاید کا یہ زین اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کہیں کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں گھر بار چھوڑ کر جاؤں تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان متقفین اسلامی بھائیوں کے ساتھ گزاریں آخری اشرے کی آمد ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی خاص ایسا کرم ہو جائے اور علم دین کی خاص نعمت نصیب ہو جائے اور ہو سکے تو چاند رات مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیں عید کے دنوں میں مدنی کافلوں میں سفر کریں ان شاء تعالیٰ ایک اچھا خاصہ سفیشنٹ آپ کو دینی نالج حاصل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نزیر کال شامل کرتے جی میرا نظران شعرا سے ایک سوال ہے کوئی اپنے سسر پر ہاتھ اٹھاتا ہو تو بدلے میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو کیسا کیا گیا شوہر نے غالباً ہاتھ اٹھایا بیوی بھی ہاتھ اٹھا دیا یہی کہا گیا جی اچھا یہ سسر پر ہاتھ اٹھاتا ہے شوہر یعنی شوہر اپنے سسر پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے جواب میں بیوی اگر اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھا لے تو کیا دونوں نے غلط کیا سوسر کو ہاتھ اٹھانے کے لیے تھوڑی ہے سسرت کی تو بڑی عزت ہے سسرت ایک شخصیت ہے اپنے اس کی بیوی کا والد ہے آپ اس کے اس کی عزت کریں اس کا احترام کریں اور ایسا تو نہیں کر سکتے اس کو تو بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ داماد کو سوسر پر ہاتھ ہے یہ واقعہ عموماً ہمارے معاشرت میں ہوتے نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس نے بھی غلط کیا لیکن اگر اس نے یہ غلط کیا اب بیوی بی اگر شور پر ہاتھ اٹھا گا تو اس نے بھی غلط کیا اس کو بھی یہاں اس کو مارنے کی اجازت بیوی بی کو تو مارنے کی اجازت کسی صورت ہے ہی نہیں شور کو وہ کیسے ہاتھ اٹھا سکتی ہے تو اس کو بھی اس سر سے بھی تو معافی مانگنی پڑے گی اور اس کو جو ازیت ہوئی ہے اس کو جو تکلیف دی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ معافی مانگیں اور جو بیوی بی نے شور پر ہاتھ اٹھایا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسے معافی مانگے اور شور سے بھی معافی مانگے رینا مدینہ جی باپا کے پاس چلے بالکل چلتے ہیں چلے میرے سورج کی طرف